محمد ان سے کہو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 اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے والذین يمسهم العذاب بما كانوا اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے قل لا أَقولُ لَكُمْ يذ خَزَ إِ اللهَّه وَلَا أَلَمُ الغيبَ وَل أَعلَمُ الغَيبَ وَلاَا ولا أقولُ لَك إمَ لَكُ إن تَّبِر إِلا ماَا يُحلَيه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 کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیا تم غور نہیں کرتے اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے نادان لوگوں کے ذہن میں ہمیشہ سے یہ مکانہ تصور رہا ہے کہ جو شخص خدا رسیدہ ہو اسے انسانیت سے ماورا ہونا چاہیے اس سے عجائب و غرائب سادر ہونے چاہیے وہ ایک اشارہ کرے اور پہاڑ سونے کا بن جائے وہ حکم دے اور زمین سے خزانے ابلنے لگیں اس پر لوگوں کے اگلے پچھلے سب حالات روشن ہوں وہ بتا دے کہ گمشدہ چیز کہاں رکھی ہے مریض بچ جائے گا یا مر جائے گا حاملہ کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ پھر اس کو انسانی کمزوریوں اور محدودتوں سے بھی بالتر ہونا چاہیے بھلا وہ بھی کوئی خدا رسیدہ ہوا جسے بھوک اور پیاس لگے جس کو نیند آئے جو بیوی بی بچے رکھتا ہو جو اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے خرید و فروخت کرتا پھر جسے کبھی قرض لینے کی ضرورت پیش آئے اور کبھی وہ مفلسی و تنگ دستی میں ابتلا ہو کر پریشان حال رہے اسی قسم کے تصورات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرین کی ذہنیت پر مسلط تھے وہ جب آپ سے پیغمبری کے دعوی سنتے تھے تو آپ کی صداقت جانٹنے کے لیے آپ سے غیب کی خبریں پوچھتے تھے خوارغ عادت کا مطالبہ کرتے تھے اور آپ کو بالکل عام انسانوں جیسا ایک انسان دیکھ کر اعتراض کرتے تھے کہ یہ اچھا پیغمبر ہے جو کھاتا پیتا ہے بیوی بی بی بچے رکھتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے انہیں باتوں کا جواب عسایت میں دیا گیا کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ میں جن حقیقتوں کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں ان کا میں نے مشاہدہ کیا ہے وہ براہ راست میرے تجربے میں آئی ہیں مجھے وہی کے ذریعے سے ان کا ٹھیک ٹھیک علم دیا گیا ہے ان کے بارے میں میری شہادت آنکھوں دیکھی شہادت ہے. بخلاف اس کے تم ان حقیقتوں کی طرف سے اندھے ہو تم ان کے بارے میں جو خیالات رکھتے ہو یا تو قیاس و گمان پر مبنی ہیں یا محض اندھی تقلید پر لہذا میرے اور تمہارے درمیان بینا اور نابینا کا سا فرق ہے اور اسی اعتبار سے مجھے تم پر فوقیت حاصل ہے نہ اس اعتبار سے کہ میرے پاس خدائی کے خزانے ہیں یا میں عالم الغیب ہوں یا انسانی کمزوریوں سے مبرہ ہوں